ایک حدیث مبارکہ جس کے مطابق ایک صحابی نے حضرت امر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت قائم ہوگی جب کہ رومی سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں رومی جو ہے وہ آج کل جس کو ہم یورپینز کہتے ہیں جس میں عیسائیوں کی اکثریت ہے ان کو کہ وہاں پہ یہود بھی ہیں اور بھی مذاہب کے لوگ موجود ہیں لیکن اب ہم سب جانتے ہیں کہ کثرت جو ہے وہ یورپ کے اندر وہ عیسائیوں کی ہے بلکہ اکثر پرانی کتب میں اگر پڑھا جائے تو عربوں کے یہاں عام طور پہ رومیوں سے ایک نسبت عیسائیوں کی بھی لی جاتی تھی مطلب بجائے کہنے کے کہ یہ عیسائی ہے وہ کہتے تھے یہ رومی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا گڑھ جو ہے وہ روم ہوا کرتا تھا ابھی بھی آپ جانتے ہیں کیتھولکس کا پوپ جو ہے وہ روم میں بیٹھتا ہے آج بھی بیٹھتا ہے اس نسبت سے رومی عام طور پہ عیسائیوں کو کہا جاتا تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی جبکہ رومی سب لوگوں سے زیادہ ہوگی حضرت ام رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا سوچ لو کیا کہہ رہے انہوں نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس پر حضرت امر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں یہ چار خوبیاں ہیں اور وہ خوبیاں پھر آپ نے بیان کی آپ کہتے ہیں کہ وہ مصیبت اور آزمائش کے وقت سب لوگوں سے برد بار ہیں اور سب سے زیادہ جلد آزمائش سے ہوش میں آ جاتے ہیں اور سب سے جلد شکست کے بعد حملہ کرتے ہیں اور مسکین اور یتیم اور کمزور کے حق میں سب سے بہتر ہیں اور پھر کہہ کہ ان میں ایک پانچویں صفت ہے جو انتہائی اچھی ہے اور خوب ہے اور وہ یہ کہ سب سے زیادہ بادشاہوں کے ظلم سے بچانے والے ہیں اب یہ بڑی عجیب سی ایک حدیث ہے اور ایک تو الفاظ شروع کے جو ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو یہ خوبیاں بیان کی ہیں یہ ظاہر ہے صحابی نے بیان کی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ غالبا انہوں نے یہ بات جو ہے اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوگی یا ان کی تعلیمات سے انہوں نے اخذ کی ہوگی اور یہ بات تو ہوتا ہے کہ صحابہ کا اگر انہوں نے براہ راست بات نہیں بھی سنی لیکن صحابی کا کچھ اخذ کرنا وہ بذات خود جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کا کلام قرآن مجید اس کے بعد حزم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور پھر آگے چل کے امت کا اجماع شروع ہوتا ہے جس میں ہمارے آئمہ کرام آ جاتے ہیں علیہ مرہ. اور ان آئمہ میں ظاہر محدسین بھی ہیں مفسرین بھی ہیں فکہ بھی ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح سے اچھا اب اس حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کو اگر عروج حاصل کرنا ہے تو کس قسم کی اس میں صفات پیدا ہونی چاہیے اور ان کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے خود کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم عالم اسلام میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ کس مقام پر ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں پھر ایک اور بھی جگہ پہ ایک اور بھی اس کا حدیث ایک اور بھی ہے اسی مضمون میں اس کے اندر جو ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فتنہ اور آزمائش کے وقت سب لوگوں سے زیادہ بردبار ہیں سب سے زیادہ مصیبت کا تدارک اور ازالہ کرنے والے ہیں اور اپنے مسکینوں اور کمزوروں کے حق میں سب لوگوں سے بہتر ہیں اچھا اب بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ہم مسلمانوں میں شاید یہ باتیں نہ ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں یہ باتیں واقعی نہیں ہیں دو تین مثالیں ہم دیکھ لیتے بات کو سمجھنے کے لیے یورپ کا جو خدمت خلق کا نظام ہے جو سوشل ویلفیئر کا نظام ہے اس پہ ایک نظر مارے یہ وہ ہے جو کسی زمانے میں ہم مسلمانوں کے پاس ہوا کرتا تھا اور آج یہ نوبت آگی کہ ہم مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا اور آج یہ نظام جو ہے یہ رومی لے کر بیٹھے ہوئے کسی بھی لحاظ سے دیکھیں ہماری تعلیم کا اور تربیت کا تاریخ میں دیکھیں آپ جو نظام ہوتا تھا وہ نظام کیا ہوتا تھا تعلیم مکمل طور پر مفت تھی اور تعلیم کے جو مراکز ہوتے تھے چاہے اس میں حساب ہے چاہے اس میں سائنس ہے چاہے اس میں طب ہے میڈیکل سائنس ہے میتھمیٹکس ہے ارتھمیٹک لے لیں کوئی چیز ہے لے لیں کوئی چیز آپ لے لیں اس کا جو مرکز ہوا کرتا تھا وہ مرکز ہمیشہ مسجد اور مدرسہ ہوا کرتا تھا ویسے تو ہمارے جو مدارس ہیں ان کا نظام دیکھا جائے تو ہمیں یاد پڑتا کسی نے ایک دفعہ کوئی مدارس کے حوالے سے باہر بات کی تھی تو ہمارے یہاں پہ کسی نے جواب دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا این جی او سسٹم وہ ہمارے مدارس بے تحاشا بچے پڑھتے ہیں اور اکثریت مفت پڑھتے ہیں بیمار ہو جائیں ان کے علاج معالجے کا انتظام زیادہ تر یہی مدارس مفت میں کرتے ہیں اس کے علاوہ مختلف جو مواقع ہوتے ہیں ان مواقع پہ مثلا عید ہے تو ان کے لیے نئے لباس کا انتظام اگر لڑکے ہیں تو ان کے لیے امام شریف کا انتظام بچیاں ہیں تو ان کے لیے اسکاف وغیرہ کا انتظام وغیرہ وغیرہ یہی مدارس کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام یہی مدارس کرتے ہیں مگر بڑا فرق ہے ایک کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک تفریق پیدا ہو گئی کہ یہ مدرسہ جو ہے اس میں سے جو بچہ نکلے گا وہ یا تو حافظ ہوگا اور وہ حافظ ہونے کی وجہ سے یا تو کوئی مسجد ڈھونڈے گا اور مسجد سنبھالے گا اور یا عالم دین بنے گا کوئی مفتی بنے گا کسی مفتی مرکز میں جا کے بیٹھے گا اور اگر یہ دونوں کام نہ کر سکا تو پھر کیا کرے گا اور رہنمائی کا اتنا فقدان ہے ہمارے پاس دفتر میں ایک دفعہ ہم دفتر میں صبح صبح پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک نئے نائب قاصد ہیں وہاں پر جو ہماری میز کو صاف کر رہے ہیں ہم داخل ہوئے ہم نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا دیکھنے میں بڑے قبول صورت اور بڑی پرکشش شخصیت نظر آئے تو بیٹھے تھوڑی سی گفتگو ہوئی پتہ چلا کہ جی درس نظامی ہے آج کل ایف اے میں پڑھ رہے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ جناب درس نظامی بی اے کے برابر ہے آپ ایچ ای سی اگر ابھی چلے جائیں گے تو آپ کو بی اے کی کیس مل جائے گی آپ براہ راست اگر آپ اسلامیات پڑھنا چاہتے ہیں عربی پڑھنا چاہتے ہیں فارسی پڑھنا چاہتے ہیں فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں اقبالیات پڑھنا چاہتے ہیں آپ براہ راست ایم اے میں داخلہ لے سکتے ہیں اور وہ صاحب حیران رہے گا ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کی جو ڈگری ہے ان کی جو کوالیفیکیشن ہے جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے وہ گریجویشن کے برابر ہے وہ بے اس لیے ایف اے میں انہوں نے داخلہ لیا کہ میں پہلے ایف اے کر لوں پھر میں بی اے کروں گا پھر میں ایم اے کروں گا اسلامیات میں ڈگری کرنے کا ان کا ارادہ تھا جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے تو اس کے بعد کسی مناسب جگہ پہ روزگار کا اہتمام ہو جائے گا ابھی میں یہاں پہ نائب خاصت لگے گا دفتر کی میزیں صاف کرنا وہ صفائی والے کو بلوا کے صفائی کروانا چائے کا انتظام کرنا چائے کا انتظام کر دینا کوئی اگر چھوٹے موٹے یہ پیغام ادھر پہنچا دیں یہ لفافہ ادھر دے دیں وہاں سے یہ چیز لے آئیں یہ پرنٹ کروا لائیں وغیرہ وغیرہ یہ کام کرنا یہ ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں. یہ کس قسم کا نظام ہمارا بن گیا ہے کہ جس کے اندر ہم نے دین اور دنیا کی تفریح اتنی گہری کر دی ہے کہ بہت کم لوگ ہم کچھ ایسے دوستوں کو جانتے ہیں الحمدللہ جنہوں نے درس نظامی کیا اس کے بعد ان کو اسکالرشپ ملا کوئی مدینہ یونیورسٹی چلا گیا کوئی قاہرہ چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا واپس آئے ایک ہمارے بڑے عزیز دوست اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے بڑے اچھے اور مستند عالم دین ہیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں اسلامک فائنینشل سسٹم کے فل پروفیسر لگے ہوئے ہیں اس وقت ایک تو رہنمائی کا فقدان دوسرا آگے کھلے راستے نظر نہیں آتے اور یہ معاملہ تو ہمارے ہاں عام تعلیم میں بھی ہے بچہ بی ایس کمپیوٹر سائنس کر کے نکلتا ہے اس کو پتہ نہیں مجھے کیا کرنا ہے بچہ فائن آرٹس کر کے نکلتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا کرنا ہے اب اگر کوئی بے روزگار ہو جائے تو ہمارے پاس اس کا کیا ہے تمام ہے ہمارے پاس کوئی اہتمام نہیں اور یہ جو یورپی ممالک ہے ان کے پاس کیا اہتمام ہے تمام؟ ہم نے خود دیکھا جب ہم ماسٹرز کر رہے تھے لندن میں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بے روزگار ہو گیا اس کو ہر ہفتہ تنخواہ حکومت سے ملتی تھی وہ بیمار ہو جاتا تھا تو اچھے ہسپتال کے اندر اس کا علاج ہوتا تھا اور وہ مفت میں ہوتا تھا اور اگر وہ بے گھر ہے تو ہم نے دیکھا وہاں پہ ہم کئی ایسے لڑکوں سے ایسی کئی لڑکیوں سے وہاں پہ ہماری اس وقت ملاقات ہوئی جن کو حکومت نے رہائش دے رکھی تھی کہ جناب آپ بے گھر ہیں آئے ہم آپ کو رہنے کی جگہ دیتے ہیں یہ وہ چیزیں جو ہماری ہوا کرتی تھی آپ نظام کو دیکھیے ایک بڑی خوبصورت آپ سے ہم بات یہاں پہ عرض کرتے ہیں ایک 1835 دو فروری 1835 میں برٹش پارلیمنٹ کے اندر آپ کو پتا کہ ان کے ہاں لارڈس ہوتے ہیں ان کو لارڈ کہتے ہیں ہمارے بھی کچھ یہاں سے ہمارے یہاں بڑے اچھے نظیر صاحب ہیں جو لارڈ نذیر کہلاتے ہیں ہماری ان سے ملاقات ایک دفعہ بلکہ شاید دو دفعہ ہوئی ہے باقی تو اللہ بہتر جانتا ہمیں تو بڑے نفیس انسان لگے اور بڑی کوششیں وہاں پہ اس وقت وہ کر رہے تھے جب ہماری ملاقات ہوئی کہ یہاں سے انٹرنشپ پہ بچے جو ہیں لے کر جائیں بڑی اچھی بات تو لارڈ میکول اس نے دو فروری 1835 میں کچھ الفاظ پارلیمنٹ میں کہے وہ اصل الفاظ انگریزی کی بھی پڑھ دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو اردو ترجمہ بھی کر دیتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو دوستوں کو بھائیوں کو انگریزی سے واقفیت نہیں ہے ان کو پتہ چل جائے کہ اس شخص نے کہا کیا وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو ٹریولڈ اکراس دا لینتھ ان بریتھ آف انڈیا یعنی ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا اینڈ آئی ہیو ناٹ سین ون پرسن ہوگر چیف اور میں نے ایک شخص ایسا نہیں دیکھا جو بھیکاری ہو جو چور ہو اللہ اکبر such wealth I have seen in this country میں نے اس ملک میں ایسی دولت دیکھی such high moral values people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country ایسی عالی اخلاقی قدریں ایسی صلاحیتوں کے لوگ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس ملک کو کبھی فتح کر پائیں گے اللہ پھر کہتا ہے انلیس وی بریک دا ویری بیک بون آف دس نیشن وچ از ہر اسپرچل اینڈ کلچرل ہیریٹیج جب تک کہ ہم اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی نہ توڑ دیں جو اس کا روحانی ورثہ ہے جو اس کا ثقافتی ورثہ ہے اینڈ دے فور آئی پرپوز دیٹ وی ریپلیس ہر اولڈ اینڈ اینشنٹ ایجوکیشن سسٹم ہر کلچر اور لہذا میں تجویز کرتا ہوں اس کے پرانے قدیمی نظام تعلیم جو ہے اس کو بدل دیں اس کی ثقافت کو بدل دیں For if the Indians Zaus Pakistan, Bangladesh,ma for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native self-culture. کیونکہ اگر ہندوستانی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی غیر ملکی ہے جو کچھ بھی انگریزی ہے وہ ان کی اپنی ذات سے بہتر ہے اپنی ذات سے عظیم ہے تو وہ اپنی عزت نفس اور اپنی آبائی خودی اور وہ اپنی ثقافت کو کھو دیں گے اور پھر آخر میں کہتا ہے اینڈ دین دی ول بیکم وٹ وی وانٹ دیم اے ٹرولی ڈومینیٹڈ نیشن اور وہ وہی بن جائیں گے جو ہم ان سے چاہتے ہیں ایک حقیقی مغلوب قوم اللہ حب. غور فرمائیں کیا یہی یہ نہیں ہوا یعنی ان کی پارلیمنٹ میں ایک شخص 1835 میں کہہ رہا ہے کہ میں نے جتنا ہندوستان میں چلا مجھے نہ کوئی بھیکاری ملا نہ کوئی چور ملا اور تعلیم نظام کی اس نے تعریف کی تعلیم نظام ہمارا جب سے خلافت راشدہ ہماری قائم ہوئی اور پھر اس کے بعد سلاطین آئے اور سلطنتیں آئیں اب کوئی ان کو خلافت کہے کوئی ان کو خلافت نہ کہے ہم بھی خلافت راشدہ کے بعد ان میں سے کسی کو خلافت نہیں مانتے چلو نام کی خلافت کہہ دیتے ہیں ان سب کے ہاں سوشل ورک بہت زیادہ تھا ان کی اتنے اتنے زبردست نظام تھے پھر آ جاتے ہیں بردباری پر آئیے کیا ہم بردبار ہیں بالکل بھی نہیں نہ صرف یہ کہ ہم بردبار نہیں ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بحثیت معاشرہ منافقت کے اعلیٰ ترین مقام پر بیٹھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آ جائے تو ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ جناب تحمل ہونا چاہیے پیشنس دکھائیں آپ اور آپ ذرا ان کے سامنے آپ کے والد صاحب کے بارے میں ان کے کوئی بات کر کے دیکھیں پھر دیکھتے ہیں کتنی پیشنس دکھاتے ہیں وہ صاحب یا کسی کو دنیا میں اپنا وہ رہنما سمجھتے ہیں تو اس رہنما کے بارے میں کوئی بات کر کے دیکھیں دیکھیں پھر آپ کا کیا حال کرتے ہیں تو جو اپنے رب اور نبی کا نہ ہوا تو پھر غلام ہی ہو سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا اور آج بھی دیکھ لیں ان لوگوں کا رویہ ان رومیوں کا اپنے ایک ایک شخص کے لیے یہ آج بھی تھوڑی دیر کے لیے رخ ضرور جائیں گے کوششیں یا جو بھی طریقہ کار اختیار کریں گے جس کو یہ ڈپلومسی کہتے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو ملکوں کے ملک تباہ کر دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم؟ ہمارے تو یہاں سے لوگوں کو اگلے وہاں لے جاتے ہیں اور ہر آنے والا جو ہے اس پہ سیاست کرتا ہے ہم لے کر آئیں گے ہم لے کر آئیں گے اور جو گئے ہیں ان کے ساتھ وہاں جو سلوک ہو رہا ہے ان کے اپنے وہاں کے امیرکن جو وکیل ہیں وہ دھاڑے مار کے روتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے جس میں ہماری ایک ڈاکٹر صاحب ہماری بچی بھی ہے ان کا وکیل دھاڑے مار کے روتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اس اللہ کی بندی کے ساتھ اور ہماری دینی ہمیت کیا ہے ہماری دینی غیرت کہا کہاں ہے ہماری دینی غیرت کہیں نہیں ہے ہاں زمانہ جاہلیت کی غیرت ہمیں ہم بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم بہت غیرت مند ہیں زمانہ جاہلیت کی غیرت ہے یہ نہ بھولیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی کبھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں مال سے اپنے اپنے عزیزوں بچائیں سب سے زیادہ نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اگر ہمیں محبوب نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں اور قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی مدد مومن کو آتی ہے آج بھی دیکھ لیجئے ہمیں اپنے کھیلوں کی اور عجیب قریب قسم کی چیزوں کی پڑی ہوئی ہے فلسطین ٹھیک ہے جو ہو رہا ہوتا رہ ہمیں اس سے کیا ہم سے زیادہ تو وہ آپ باہر دیکھ لیجئے جن کو ہم رومی کہہ رہے ہیں وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور آج انہوں نے مجبور کر دیا ان لوگوں نے امریکہ نے ابھی چند دن پہلے خبر میں ہم نے دیکھا کہ امیرکن کاگریس نے جو اگلی پیمنٹ جانی تھی وہ پیمنٹ رکوا دی کہ نہیں ہم نہیں بھیجیں گے اسرائیل کو ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے جھگڑوں سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہمیں سے کیا کہاں کیا ہو رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہاں جی دیکھیں جی وہ ہمارے فلاں جب وہ ہمارے حکمران تھے تو انہوں نے جناب وہاں وہاں جناب یوناٹیڈ نیشنز میں یہ بات کی تھی ہر کوئی کرتا یہی تو ہمارا مسئلہ ہم صرف بات کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے کیونکہ ہم خوف زدہ ہیں ہماری دینی ہمیت اور غیرت کا یہ حال ہے کہ کسی جگہ پہ کہیں ناموں سے رسالت پہ حرف آتا ہے تو ہم مختلف فورمز پہ بولتے ہیں صرف لیکن ویسے ہم زمین پہ گٹھنوں کے بل بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ ہمارے جڑے ہوتے ہیں حضرت ہماری امپورٹ بند نہ ہو جائے ہماری ایکسپورٹ بند نہ ہو جائے ہم بھوکے مر جائیں گے بس ہم بول رہے ہیں بولتے رہیں گے آپ بھی برداشت کر لیں کیا فرق پڑتا ہم نے کرنا کچھ تھوڑی اور اللہ اس رسول سے دشمنی کا عالم دیکھیے دو مثالیں آپ کو دیتے ہیں نام لیے بغیر سمجھدار کے لیے سمجھ اگر ہے تو اشارہ کافی ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جی اگر آپ ہمارے فلاں لیڈر کے ساتھ ہیں تو آپ کی جنت پکی مستخر اللہ یعنی اللہ رسول کی فرما برداری نہیں اسی طرح بڑا مشہور ہوا تھا قصہ یہ جو اس دفعہ بڑی اچھی بارشیں ہوئی ہیں یہ ہمارے لیڈر کی وجہ سے ہوئی ہیں استخر اللہ اور ہماری پبلک انا اللہ ہمارا اسلام آج انٹرنیٹ سے شروع ہوتا ہے اور انٹرنیٹ بھی ختم ہو جاتا ہے نہ لباس کی تمیز نہ بات کی تمیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں سے بھی بات کی تو کیسے کی ہمارے اولیات دشمنوں سے بھی بات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے اور ہمارے آپ کیا حال ہے چاہے معاملہ دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو جو جتنا زیادہ بد زبان ہے وہ اتنا زیادہ مشہور اور جو جتنا زیادہ پیار محبت کی بات کرے یہ بندہ غلط ہے اس کو کیا پتا یہ باتیں ہم نے سنی ہیں ایسے ہی نہیں ہم کہہ رہے ہیں غلط کہتا ہے جی اس کو کیا پتا لیکن پھر وہ اقبال کا مصرا تھا نا مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ تو محبت کی بات کرنے والے بس پھر لا الہ الا اللہ حکم ازاں کا جواب دیتے رہیں گے کہ چاہے کچھ ملے یا نہ ملے کم از کم روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جب نبی فی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مبارک ہوگا اس پہ بھی انشاءاللہ اللہ بات کریں گے ہمارا ایمان میں ہے کہ روزہ قیامت اللہ کا دیدار ہوگا ہاں وہ دیدار جو ہے کس کیفیت میں ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم بغیر کسی کیفیت بغیر کسی زمان و مکان کے وہ دیدار ہوگا کیا ہوگا ہمیں لیکن ہوگا یہ ہمارے ایمان میں بات شامل ہے انشاءاللہ اگلی نشست سے ہمارا ارادہ ہے کچھ چونکہ پچھلی نشست میں ہم نے ارض کیا تھا کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو نماز روزہ حج سکاج سب ہمارے منہ پہ ماری جائے گی ان شاء اللہ اللہ کے دیئے عزن توفیق سے اور آپ دوستوں کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی نشست سے وقتاً فوقتاً ہم عقیدے پہ بھی بات کیا کریں گے جو اصل عقیدہ ہمارا ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے وہ انشاءاللہ پیش کریں گے اللہ تعالی ہماری اس نیت کو قبول فرمائے اور ہمیں عزن توفیق بخشے ہمیں ہمت بخشے یہ خطرناک موضوع ہے اس پہ لوگ جو ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح آگ بغولہ ہو جاتے ہیں لیکن بات یہ ہمیں یہی سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں علم ہمارا ناقص ہے اور اس ناقص علم اور کمزور ایمان کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ نہ ہمیں اپنے لباس کی پرواہ نہ اپنی زبان کی پرواہ نہ نگاہ کی پرواہ نہ کان کی پرواہ نہ ہاتھ کی پرواہ نہ پاؤں کی پرواہ یہاں تک کہ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں اس کی بھی کوئی پرواہ ہم جب ماس کرنے جا رہے تھے تو ہمیں یہاں کسی نے کہا کبھی کہ وہاں حلال کا مسئلہ حرام کا مسئلہ آئے گا آپ کیا کریں گے ہم نے کہا جی کوئی پاکستانی کوئی انڈین مسلمان ہمیں مل ہی جائے گا وہاں سے کھا لیں گے نہیں, نہیں, نہیں, نہیں. بسم اللہ پڑھو مرغی پکی یا کھا لو مستخر اللہ یعنی جو دینی بنیادی دینی احکامات ہیں تو نہیں جی کوئی بات نہیں بسم اللہ پڑھے کھا لو یہ تو ہمارا حال ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فتوی بھی جو ڈھونڈتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جو ہمیں دیا گیا ہے ہمیں وہ اسلام چاہیے جو استغفر اللہ استغفر اللہ ہماری خواہش پوری تھا ہو یہ ہمارا رویہ ہو گیا ہے اللہ معاف میں تو روزہ قیامت ہمیں تو کبھی کو بات ایک دفعہ پچھلے دنوں ایک موضوع پہ بات ہو رہی تھی وہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہے موضوع جو ہے بہت نامناسب ہے تو وہ ان صاحب نے کہا کہ جناب نہیں ایسے نہیں ایسے ایسے ایسے ہم نے تو سے کہا کہ بھائی جب. ابھی مختصر سا جو قرآن و حدیث کا اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پتا ہے اس کی وجہ سے آپ ہمیں یہ جو ہے وہ کنونس نہیں کر پا رہے پتہ نہیں روزہ کے احمد رب کو کیسے کنونس کریں گے آپ اور ایک موقع پہ ایک ہمارے سامنے کسی نے کلپ بھیجا وہ کلپ کے اندر بندے نے باقاعدہ کہا نہیں میں اللہ کو سمجھا لوں گا استغفر یہ ہے ہمارا ایمان مان اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں سے اگلی نشست سے کچھ عقیدے پہ بھی ساتھ ساتھ بات چلے گی اور قرآن مجید تو ہمارا ساتھ چل ہی رہا ہے اور یہ جو بیچ میں کچھ مختلف کوئی بات ایسی آتی ہے جس کی وجہ سے ذہنی روح ہماری بہک جاتی ہے اور ہم کسی ایسے موضوع کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح آج ہم نے بات کی تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے اور ہمارا تو پیغام جو ہے محبت کا پیغام ہے جس کو سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے آپ اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و و بے رحمت